الرحمن رحم الرحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح ممین البادشہ سامعین برادران فرحان صاحب کو ہمارے سلسلہ درخت کے تعداد شریف میں سے درست نمبر سات سو پندرہ ابلیگ تین سو ستاون ہے سات تو پندرہ شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد اور تین سو ستاون عورات خطیہ کی عورتِ خطیہ میں ہم لوگ جو ہے اسم کی توجہات میں اس مقدس نمبر چوبیس اور پچیس ابھی جو ہے اس مقدس نمبر پچیس جو ہے یا رافیو ہاں اس کے فیوز و برکات کے حوالے سے آج کا یہ درس ہے اس دو دواسم الحسنہ کے آخری درس ہے تو اس میں مقدس جو ہے ارافیو کے فیوز و برکات ہاں جی اس اسم کے جو ہے یا رافی وہ جو ہم پاتے ہیں اس کے خوشِ برکات جو ہے جو ان کی کتاب سے بنداخی کو دستیاب اور مختصر تو دی ہے آزمائر رب العزت میں یہ اسم فرماتے ہیں جلالی ہیں یہ بھی جلالی صفات کے ہیں رافی اس کی عدد تین سو پندرہ ہیں فرماتے ہیں اب جد کبھی کے لحاظ سے تین سو پندرہ ہیں اور دوسرا جو ہے خصوصیا فیض نمبر دو اس اسم مقدس کا فرماتے ہیں جو کہ اس جسم کو دوپہر یا آدھی رات کو سو بار پڑے دو دوپہر یا آدھی رات کو سو بار پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے تونگر مالدار مالدار بنا دے گا اور خلق سے بے نیاز اور برتر بنا دے گا ہاں جی اللہ تعالیٰ اسے تمنگر اور اللہ تعالیٰ اس تو اس کو مالدار خود کو تونگل بنا دے گا اور خلق سے بے نیاز اور برتر بنا دے گا مخلوق سے وہ بے نیاز کرے گا مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا بلکہ اسے خود اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے گا ہاں جی یہ دو خصوصیات جو ہے شرح ہے اوراد فتح کی صفحہ نمبر ایک سو چار پہ ہے عوراد فتحیہ کی یار سنت عالم دین نشانہ لکھا ہے تو اس میں یقینی بات ہے اس غربت کے دور میں جو ہے یہ نسمات سے انسان فیض حاصل کریں فرمای جو میں جو کسی کو دو پہ ہے آسانی یا آدھی رات کو سو بار پڑھے یعنی با ہمیشہ پڑھتے رہے سو بار وضح کر کے تو اللہ تعالیٰ اسے تونگل بنا دے گا اور خلق سے بے نیاز برتر بنا دے گا تیسری جسم کی فیض برقعی جی برقعی جی ہے جو کہ جسم کو دوپہر ہیں جی دوپہر رات گئے یا دوپہر دن کو دوپہر رات کے لیے رات کو جو ہی سمجھو بارہ بجے کے بعد یا دن کو یا دوپہر دن کو ہاں جی دن کو زور کے بعد سو بار پڑھیں تو پروردگار دگار عالم اس کو خلائق میں برگزیدہ کرے گا لوگوں میں اس کو شابعزاد بنا دے گا برگزیدہ کرے گا اور بلند مرتبہ ہو جائے گا اس کا مراد ہر روز ایک یہاں ہر روز جو ہے یہ وظیفہ پڑھیں ہر روز جو ہے ایک مرتبہ ہر روز یہ ایک مرتبہ یہ وطفہ پڑھی نے سو مرتبہ پڑھا کر یہ مراد ہیں تو یہ فیض جو انشاءاللہ مل سکتی ہیں نہ کہ صرف ایک مرتبہ سو بار پڑھنے سے جو ہے یہ مراد نہیں مراد ہر روز جو ہے آدھی رات کو یا دن کے دوپہر کو جو ہے یہ اس مقدس سو دفعہ ہمیشہ وطف کے پڑھتے رہیں اور پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ لوگوں کا محتاج نہ بنائے اور عزت و ایمان کی زندگی سے سرفراز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فیض دے گا یہ فیض نمبر تین جو ہے کتاب حرز سلمانی کے صفحہ نمبر دو سو باون پر ہے یہ توویزات کی مشہور کتاب ہے نمبر پانچ فرماتے ہیں کتاب مصباح ہے کفامی جو عربی ہے قوم کی کتاب ہے قدیم اس میں فرماتے صفحہ نمبر چار سو پر فرماتے ہیں من ذکر ہو یا, یا, یا رافی ہو من ذکر جو کہ یارفیوں کو کوئی ذکر کریں عقیب و ظہری ظہر کے بعد ہاں جی می آتم الطن سو مرتبہ زادہ اللہ تعالی ہاں جی رف تو اللہ تعالی اس کو رفعت عطا کرے گا بلندی عطا کرے گا ہاں جی اس کے رز میں اس عزت میں ہر چیز میں, میں، رفات عطا کرے گا بلندی عطا کرے گا جو کہ اس سس کو زور کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رافت و بلندی اور عزت و وقار میں اضافہ فرمائے گا یہ اس سس المقدس کی کتاب مصباح کفی مزید ہے نمبر پانچ رنماتے ہیں جو کوئی اس سس کو کثرت سے پڑھا کرے سن. کوئی تعداد نہیں بتایا ہاں جی کثرت سے پڑھا <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> جو کوئی مقدس کو کثرت سے پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فتح کو شائش کے دروازے کھول دے گا ہاں فتح و کے مشکلات مالی پریشانیاں اور جو اس کے دروازے ان سے نکلنے کا دروازہ کھول دے گا اور اس کے قدر و منزلت اور ذکر کو بلند کرے گا یعنی لوگوں میں عزت پائے گا ٹھیک ہے ہیں جو اس مقدس کو کثرت سے پڑھا کرے وہ بد کردار اور بورے اخلاقیات کا مالک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حرکات و سکنات اور لوگوں کے ساتھ رفتار میں اعتداد پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اور ہاں جی اخلاقیات اور کردار سے نجات مل جائے گا یہ توجی بند آخر دے رہا ہوں ساتواں فرماتے ہیں یہ بھی نہایت اہم ہے اس دور میں ہاں جی ہمیں اپنے اولاد کے کردار رفتار گفتار جو ہے روز خرابی کی طرف جا چونکہ دنیا خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو فرمائے جو کوئی اس سسلم مقدس کو کثرت سے پڑھا کرے کوئی محسوس کرے میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں محسوس کرے میرے کردار صحیح نہیں ہیں میں برے کاموں کا عادت پڑ چکا ہوں تو ان سے نکلنا چاہیں تو فرماتے ہیں جو کوئی سس مقدس کو کثرت سے پڑھا کرے اور وہ بد کردار اور برے ہلاکیات کا مالک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حرکات و سخنات اور لوگوں کے ساز رفتار میں اعتدال پیدا کرے گا اور ان برے جو ہے الاقیات کے کردار سے اس کو نجات مل جائے گا نمبر ساتھ جو کچھ اس کے وف کو یعنی جو نقشے اس کا مخصوص نقش ہے کسی دشمن یا جگڑے کے وقت اپنے پاس رکھے گا تو دشمن پر غالب آئے گا یہ لکھا. یہ ساری خصوصیات جو ہے کتاب ایکس ردعوات میں ہیں جی یعنی یکس ردعوات میں ہیں جو تعویزات کی عربی کی مشہور اور مؤثر کتابوں میں سے ہیں یکسعوت میں سے اور جو کوئی فرماتے ہیں اس ثم کو پڑھتا رہے اور اس کے وف کر نش کو بھی اپنے پاس رکھے سوکھ پڑھتا پڑتا رہے کو اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدر و منزلت کو اونچا کرے گا اور حصول اور حصول رجق اس کے لیے آسان ہو جائے گا ہاں جی اور حصول رزق اس کے لیے آسان ہوں گے تمام عوالم میں وہ محابن یعنی روبدار ہوگا اللہ تعالیٰ کے دنیا کو صرف عوالم ہیں کے عوالم ہیں اورواح کے ہیں ان سب میں فرماتے ہیں باقی معلومات ہیں ان سب میں آتا جانور بھی اس سے خوف کہیں گے رفتار ہوگا یہ فرماتے ہیں جو کوئی اس قسم کو پرتا رہے اور اس کے وف کے ناس کو بھی اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالی اس کی قدر و منزلہ تو کرے گا حصول رزق اس کے لیے آسان ہوں گے رزق کا حصول اس کے لیے آسان ہوں گے اور تمام عوالم میں وہ محاون یعنی روبدار ہوگا تو یہ مختصر جو ہے فیوز و برکات ان آسما کا جو ہے بنداقی ناولوں کے مبارکانوں تک پہنچایا ہے ہاں ان دونوں آزماءِ حوصنہ یعنی یہ فیوز و برکات اللہ تعالیٰ کے جو ہے ان آزماء اس الحوسنہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان آزماء السنا کے فوج و برکات کے باہر لاسائل میں سے ایک قطرہ بھی ہرگز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے کی تمام صفات میں اطلاق ہے ہاں اس میں اینڈ نہیں ہے آخر نہیں ہے اتنی عظمت ہے میرا ہمارے اللہ اس کے وجود بھی اطلاق ہے علم میں بھی اطلاق ہے قدرت میں بھی اللہق ہے اس کے مغفرت میں بھی اجلاق ہے ہیں تمام صفات میں اطلاق ہے لہٰذا اس کے جو ہے رافع اور خافذ کی اس میں بھی اطلاق ہے ہر شے محیط ہے ہر کو چھایہ کوئی جو انصفات سے خارج نہیں ہے ان کے بھیوز و برکات سے خالی نہیں ہیں ان کے تصرف سے خارج نہیں ہیں ہاں جی ان کے بھیوز و برکات اللہ ہی جانتے ہیں کیونکہ اس کائنات میں ہونے والے تمام پستی و بلندی تمام پستی و بلندی اور موجود تمام بلندی و پستی انہی آسما کے مظاہر ہیں لہٰذا ان کے فیض و برکات کیسے محدود ہو سکتے ہیں یہ جو چند اور فیض و برکات جو ذکر کیا ہیں یہ یقیناً جو ہے اس اللہ تبار تعالیٰ کی آسما کے فیض و برکات کے باہر ساحل میں سے ایک قطرہ بھی کہنے ان آسما کی توہین ہے کیونکہ جس کائنات میں جتنے بھی لوگوں کتنے لوگوں کو روزانہ اور کو عزت دے رہے ہیں ترقی دے رہے ہیں مال دے رہے ہیں اس کے راندے عزر کے راستے کھل رہے ہیں کتنے لوگوں کو ذلت و خارے کی طرف جا رہے ہیں کتنے محلوقات کے ساتھ اپ ڈون یہ سب اللہ تعالیٰ کی اسی کے جو ہے ارادے سے ہوتی ہے اس کے دست قدرت سب میں شامل ہے لہذا جو اسماء کی عظمت بہت زیادہ ہے انسانی سوچ کا وہاں تک رسائی ممکن ہی. نہیں ہے کیونکہ ہمارے سوچ محدود ہے اللہ تعالیٰ کی ناسما کے فیوز و برکات لامحدود ہے یہ لام معدود کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس اس سے زیادہ اور کوئی لفظ نہیں نے فرمائے ان آسما کے جو ہے فویض و برکات میں اطلاق ہے ہاں اس کا کوئی آخر نہیں ہے بس یہاں تک ہے ان کے فویض و برکات یہ دس ہے یہ بیس ہے یہ سو ہے یہ ہزار ہے یہ لاکھ ہے کروڑ ہے عدد میں نہیں آتا اللہ خود بہتر جانتے ہیں اسما اللہ کے فویض و برکات وہ اللہ تعالیٰ ہم ان انسان کو ہمیں توفیق دے دیں کہ امن اسمان حسنہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے معرفت حاصل کریں اور اس ذاتِس کے دامن حامل رہیں اور اسی کو ہی سب کچھ سمجھیں ہاں جی انسان کے اصل مقام مومن کا مقام توحید ہے اللہ کو ہی تمام خیرات کا سرچمہ سمجھے امبیا اولیا فرشگان کے پاس جو کچھ ہے سب اسی اللہ سے لیا وہ اسی کا عطا کردہ ہے ہاں وہ نہ دیں کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا کہ نہ ہی بڑا نہ ہو ہاں وہ دے دیں تو وہ چھوٹے سے چھوٹے بندے کو دے کر اس کو بڑا کر سکتے ہیں اس کی مشیت جو ہے چاہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ کے امین اسماع کے ذریعے سے ذات اقدس کی حیوضات کو سمجھیں اس کی برکات کو سمجھیں اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس کا سچا بندہ بن کے رہنے کی اسی کی درگاہ میں ہی کمال عاجزی کیونکہ تمام خیرات اسی کے قدرت میں لہٰذا اسی کا ہی بندہ بن کے رہیں تاکہ ہماری دنیا بھی سرخرو ہو اور میں بھی ہم سرخرو